ہرانہ ازیزا نمان آج اگست आज سو ستر کی دو تاریخ ہے اور دس کا آغاز پورے ان کی بائیسویں آیت پر ہوتا ہے فور اوور 22 جیسا کہ میں نے اس سورا کے ابتدا میں ارض کیا تھا اس کی ابتدائی آیات میں دلفسل آئلی زندگی سے متعلق آکام اور ہدایات دی گئی ہیں اور آج جو آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ فکر بڑے متعین طور پر سامنے لایا گیا ہے کہ وہ رشتے کون کون سے ہیں جن سے نکاح حرام ہے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جنسی کی اختلاط کی صرف ایک ہی شکل جائز یا حلال ہے اور وہ ہے نکاح کی صورت نکاح کے حدود اور سبود بھی کو آم نے خود متعین کیے کہ اس سے مقصد نہ تو نہ جذبات جنسی کی تقسیم ہے نہ ہی محض ایک ذائق نسل بلکہ نیا اور بیوی ایک دوسرے کے زائد ہوتے ہیں اور زوج کے معنی ہوتا ہے کہ ایک ان میں سے دوسرے کی تکمیر ذات کا ذریعہ بنتا ہے اسی لیے اس نے کہا تھا کہ تجویز کے لیے یعنی دور بننے کے لیے مقدم چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ فکر نظر کی ہم آہنگی ہو خیالات اور متقدات کی یک رنگی ہو قرب اور دماغ کی ممانست ہو مزاج اور تبایا کے اندر یگانگت ہو اس سے جو رشتہ و ہوگا قرآن نے کہا کہ اس سے باہمی مدت شکیمت اور رحمت پیدا ہوگی اور جب میاں بیوی نے یہ کیفیت ہوگی تو ان کی اولاد کی پرورش اور تربیت بھی کسی ماحول میں ہوگی اور اس طرح سے یہ گھر اس دنیا میں جنتی معاشرے کا نمونہ پیش کرے گا یہ تھا قرآن کی روح سے نکاح کا مقصد یا آئلی زندگی بسر کرنے کا مقصود پھر اس نے یہ بتایا تھا کہ اتنی استاث کی تدابیر کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ میاں دیوی میں مناقصت ہو ان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جائے تو اس کی پہلی شکل تو اس نے یہ بتائی تھی کہ یہ بات پھر اس میاں دیوی نہ رہنے دو کہ جن کے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں وہ خود ان کو استوار نہیں کر سکا کرتے جذبات شدت کے ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کوئی تیسری پارٹی کوئی پالیس جو معاملات کو غیر جانب دارانہ ہے سے دیکھ سکے آبجیکٹولی ان کا مطالعہ کر سکے انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں مصالحت ہو جائے لیکن اگر کبھی شکل ایسی پیدا ہو کہ واہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو بجائے اس کے کہ اس ان جوڑ جوڑوں کو زبردستی باندھ کر رکھا جائے میں کہا کہ نہایت فسم کارانہ انداز سے پھر علیحدہ ہو جانا چاہیے اس علیحدگی کے لیے بھی اس نے شرائط مقرر کی حدود و قیود مقرر کی آئین و ضوابط مقرر کیے آئلی زندگی یا گھر کی زندگی پرانے ٹرین کے نزدیک اسے اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس نے زندگی کے کسی برسے کے متعلق بھی قوانین اور احکام جتنی تبدیل و تدرین سے کسی اور چیز کے متعلق نہیں دیے جتنے آئلی زندگی کے متعلق دیے ہیں <laughs> بات ہے دیکھیں معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں یہ گھروں ہی کی آس جمع غیر نام ہوتا ہے گھروں کی زندگی جس قسم کی ہماری ہوتی ہے اسی قسم کا ہمارا معاشرہ بنتا ہے گھروں کی دیواروں کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو وہ معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو جب وہ معاشرے کو ایک خاص تمن میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا گھروں کی زندگی سے کرتا ہے کہ جس قسم کی زندگی گھروں کے اندر ہوگی اسی قسم کی اس معاشرے کی کیفیت ہوگی یہ وجہ ہے کہ وہ زندگی سے متعلق قوانین کو اتنی تفصیل سے اتنی تبعیل سے بیان کرتا ہے یہ کچھ کرتے ہوئے ہم وہاں آ جائے جہاں جا جاتا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اب اس نے یہ کہا ہے کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن میں نکاح ہو نہیں سکتا آرام ہے ان کے اندر نکاح کی صورت اس میں صبح نہیں کہ مختلف کاموں میں مختلف قبائل میں بھی شروع سے ہی نکاح کے بارے میں کچھ پابندیاں تھیں یعنی ایسے رشتے ان کے یہاں تھے جن میں وہ نکاح نہیں کرتے تھے یہ چیز کچھ شروع سے چلی آ رہی ہے جہاں تک تو اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت ملنے کا تعلق ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نبی کی وساطت سے بھی جو عدایت ملی ہوگی وہ بھی کسی انداز کی ہوگی یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جتنے ابتدائی قبائل ہیں ان کے اندر رسوم و جو نظر آ رہے ہیں وہ بے ضرور وہی کی تعلیم کے اوپر ہی لگنی ہے یہ تو خیر واحد قبائل تھے زمانہ قبل تاریخ کی بات ہے جہالت تھی بربئیت تھی سمدنی زندگی نہیں تھی تاریخی طور پر ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس ان کے نبی کی تعلیم موجود تھی تو کیفیت یہ ہے مسلمانوں کی قوم یہاں جس میں سب سے آخری نبی آیا جس کے پاس اس ندی کی روح سے دی ہوئی کتاب ہرپن ہرپن غیر محرف شکل میں آج تک موجود چلی آ رہی ہے خود اس کام کے اندر ویر و رسم و رواج آپ کو ملتے ہیں آپ دیکھیے گا کہ وہ اس تعلیم سے اس قرآن سے کتنے مختلف ہیں تو جن کاموں کے مطابق ہمیں معدومی نہیں کہ ان کے پاس شدہ کی روشنی تھی جن کے پاس آج بھی وہ مدعی بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس سا ذات کا تھا رسم الجکی اعتبار سے ہی صحیح تم نے بھی نکاح کے معاملے میں کچھ پابندیاں ضرور تھیں پرانے کریم نے یہ جو فرسٹ لی ہے ان رشتوں کی جن کے نکاح حران ہے ان میں وہ بھی موجود ہیں کہ جو انسانوں میں سے اس سے ہی حرام چلے آتے تھے ایسے بھی ہیں جس میں قرآن نے خود اصلاح کی ہے کچھ حق کو اضافہ کیا ہے انسانوں میں اس سے پہلے جو حرام چلے آتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ تمام دنیا کے انسانوں میں ایک ہی قسم چوٹ کی تاریخ تھی مسلم لوگ میں آ سکتا ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ تو کبھی بھی نکاح نہیں کرتے ہوں گے لوگ یہ بھی غلط تھا عرب کے ساتھ جوار با دیوار بوار ایران کی سلطنت تھی واشیوں کی نہیں دنیا کی دو سب سے بڑی متمدن قوموں میں سے ایک متمدن قومن رومی تحویل اور ایرانی تحظیب میں سمجھتا ہوں چائنا تحظیب کے ساتھ یا کامستان اس کے ذرا بات دنیا کی قدیم ترین تحویب میں سے ایران کی تعذیب کی اور اس ایران میں چھوٹے موٹے لوگ تو ایک طرف رہے خود بات और اور بیٹیوں سے شادی کر करते کرتے تھے اربوں میں سکولی ماہ سے شادی کر دیتا تھا سچیلا بیٹا شادی نہیں کر دیتا تھا بلکہ وہ وراثت میں آ جاتی تھی ورثے کی طرح ان بیٹوں میں وہ ڈانٹ لی جاتی تھی اور بڑا بیٹا عام طور پر بڑا بیٹا اس کو ورثے میں دے دیتا تھا ایک طرف یہاں یہ صورت تھی کہ بوٹیوں اور بہنوں بھی نکال کر دیا جاتا تھا دوسری طرف چینی ایرانیوں کی وہ شاخ جو ہندوستان میں آ کر بس گئے جنہیں آرہ کہا جاتا ہے ان کی کیا سیت یہ تھی معلوم نہیں آپ لوگوں نے اس زمانے میں دیکھا یا نہیں کہ ہندوؤں کے یہاں رشتہ کیسے ڈھونڈا جاتا تھا وہ لانا ہے جو شیر کا جسے کہتے ہیں باپ کی طرف سے پتہ نہیں دس یا خور اس چھوڑتے تھے ماں کی طرف سے اتنے چھوڑتے تھے وہ ذات برادری گوت ڈر گوشت کو اس قدر زیادہ دور تک جاتے تھے کہ ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ مال وہ کنڈنگ کے برابر تھا بڑی مشکل ہوتی تھی رشتے کے لیے ایک طرف اگر تقریب کا یہ عالم تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں سے بھی شادی کر دیتے تھے دوسری طرف افراد کی یہ تحقیق تھی سا سا کہ سو سو رشتے ان کو چھوڑنے پڑتے تھے تب سے ہی جا کر آپس میں وہ جوڑوں کو ملاتے تھے اس افراد و تقریب میں سے قرآن نے نکالا ہے یہ جو رشتے اس نے حرام قرار دیے ہیں اگرچہ اس کی اس ماہ نظر آتی ہے انسانوں میں کہیں کہیں لیکن یہ وہی تھے جو بال عموم حرام چلے آتے تھے اس میں قرآن نے کچھ اصلاح کی ہے مسلم یہ کہ حقیقی ماں بیٹی بہن عام طور پہ آپ دیکھیے ان کا احترام اتنا ہے کہ تصور میں بھی نہیں آ کہ ان کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا ہے جہاں یہ تھا وہاں یہ استثنائی شکل تھی اور معلوم نہیں انسانوں نے کہتے اس کیسے اس چیز کو اپنے ہاں رائے یا گوارا کیا تھا بہرحال یہ احترام کی بات تھی اور یہ چیز سے آپ کو معلوم ہے کہ جسے عربی زبان میں حرام کہا جاتا ہے مادے کے اعتبار سے حرام اور احترام جو ہے اس کا ایک ہی مادہ ہے مسجد الحرام آپ کہتے ہیں نا تازہ یہ بات دوسری ہے جب میں حرام اور حلال کی آؤں گا تو اس وقت ارض کروں گا کہ اس کی بنیادی علت کیا ہے جن چیزوں کو کرار نے حرام قرار دیا ہے میں اس وقت پھر یہ ارض کر رہا ہوں کہ ماں اور بیٹیاں اور بہنیں اور چوٹیاں اور بھالائیں آپ دیکھیں گے یہ واجب احترام ہیں اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ so, اس زبان کے اندر اردو کی زبان کے اندر یہ حرام کا لفظ دونوں شکلوں میں بولا جاتا ہے کہ so, حرام کی جنا سے تو کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اسے چھو نہ جائے یہ بھی چیز ہے جس کو حرام کے اندر سرام نے قرار دیا ہے پہلی چیز اس نے یہ کہی کہ بلا تنگ کے ہوں ماں نہ کہا آ چل موقع جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا تم سے نکاح نہ کرو وہی کہ اربو کے یہاں ایک مضمون اور نہایت مایوس رسم رواج کے طور پہ چلی آ رہی تھی قرآن نے اس سے منسوخ کیا الفاظ کے روح سے ماں کو کس طرح سے الگ کیا ہے ستیلی ماں سے جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہوئی آگے آ جاتی چلنا محکم فرق جو کچھ پہلے ہو گیا وہ تو ہو گیا وہ اس ہدایت سے پہ پہلے تھا تمہیں معلوم نہیں تھا اپنے رسم و کی جناح پر یہ کرتے تھے لیکن آج اس چیز آئی، کو اب آئندہ اس چیز کو تر ختم کر دو ما قد تلک سے واضح ہے کہ پہلے ایسا وہاں ہوتا تھا اور پھر ہی جو چیز آئندہ مہاکاب تلک وہ نہیں آیا اور مقامات میں بھی آیا ہے اس سے ادب یا قانون کی ایک بنیادی چیز سامنے آتی ہے اور وہ یہ, یہ کہ قانون بننے سے پہلے جو اس قسم کے اپہار کا انتخاب ہو چکا ہو وہ قابل گرفت نہیں ہوتے قانون بننے کے بعد وہ قابل گرفت ہونے چاہیے قانون کو اس معنی میں بھی پرسپیکٹو نہیں دیا جا سکتا کہ اس سے پیشتر بھی اگر اس قسم کا کوئی جرم کسی سے سرگرد ہو گیا ہو تو اس قانون کی روح سے اسے قابل گرفت سمجھا جائے پہلے بات ہے ما تو آپ دیکھیے چھوٹی سی بات میں قرآن کتنی بڑی اصولی بات کیا جاتا ہے کہ جو پہلے ہو گیا وہ تو ہو گیا تمہاری جہالت کی اس وقت جو قانون نہیں تھا آئندہ جو دیکھیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہوں کانا خاحشمخیرہ آپ کو معلوم ہے جیسا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے کتاب اور حکمت نازر کی کتاب جو قانون کو کہتے ہیں اور حکمت اس قانون کی غرض جو غائب ہوتی ہے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے اور ونگن میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو قانون کا عام طور پر احترام نہیں ہوتا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے قانون نافذ کرنے والے اس کی حکمت سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے اگر اس کی ورز و رائز سمجھا دی جائے اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو پابندی عائد کی جا رہی ہے یہ تمہارے ہی فائدے کی چیز ہے اور اتنے چند مت اس کو دوہرایا جائے بتایا جائے کہ اس کی اہمیت دنوں کے اندر راستے ہو جائے اس سے قانون کا احترام بڑھ جاتا ہے ایک عام یا ڈکٹیٹر کے حکم یا فیصلہ اور ایک قانون میں فرقی یہ جی ہونا چاہیے اور قرآن کی روح سے فرقی یہ جی ہے کہ وہ حکم دیتا ہے تو اس کی غرض ہر کیوں بتاتا کہ ہمارا حکم ہے ماننا ہوگا تم کو یہی وہ ایسی بات کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر سے رد عمل یہ ہوتا ہے تو مشکل زبردستی یہ منعایا جا رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے ہر ممکن کوشش سے کسی طرح سے اس پہ یا تو گروہ کی راہیں نکالے اور اگر ایسا نہ ہو تو قانون سیکھنے کے اوپر روپے کریں اس کے مقابلے میں قانون یہ ہونا چاہیے کہ جس کی غرض و نئے اس طرح سے سمجھائی جائے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ مورت فائبریٹ ہی پی جائے ایسا کرنا پھر آپ دیکھیں گے کہ صرف ان انکریزیبل رہ جائیں گے ایسے لوگ کہ جو قانون فکری کرنا چاہیں وہی قانون فکری کریں گے عام طور پہ قانون فکری جو ہے وہ بند ہو جائے گی قرآن کتاب کے ساتھ حکمت کی وضاحت نہایت ضروری ہے اور قرآن یہ کرتا چلا جاتا ہے اس لیے کہ اگر جو یہ قانون یہ آسام اس خدا کے جس ہیں جسے قادر مطلب مانتے ہیں عامر کا لفظ تو دیا ہے قادر مطلب تو بہت بڑی ہی ہوتی ہے جس کی قوت اور اقتبار کے اوپر کوئی پابندی نہیں کی کسی مارے اس اعتبار سے تو خدا نے خدا اپنے مطلب ہے۔ تم سے تو تمہارے فیصلوں اور امان کے متعلق مطلب پوچھا جائے گا ہم سے نہیں پوچھا جا سکتا لیکن جس سے نہیں پوچھا جا سکتا وہ خود کہتا ہے اور اس کی پوزیشن یہ ہے اس کی بھی حیثیت یہ ہے کہ یہ حکومت دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی غرض وغیرہ سمجھاتا ہے حکم یہ دیا کیا نہ کرو کہا رکانا تم نہ کہا سوچے تو صحیح رائے شہوری طور پر تم رواج کی لکیر کے اوپر چلے آ رہے تھے یہ اور بات ہے کھڑے ہو کر سوچے تو تمہیں نظر آئے گا بڑی ہی بےحج کی بات تھی بڑی ہی مظموم حرکت تھی نہ کتنی بڑی بری روش تھی کتنا بڑا برا رواج تھا کتنی بڑی بری رسم تھی جس کے اندر تم چلے جا رہے ہو سبیرہ یہاں جو سہا ہے یہ رتش رسل یا رواج کا نام ہے سرشتا کی مت الحمت کم وناتو کم یا بناتکم و کم و اماتو یا خالاتو تم حرام کی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں باپ بالکل صاف ہے رضاحت کی ضرورت نہیں مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری صفیاں تمہاری خالائیں یا بناۃ العقے یا بناتل سخت بھائی کی بیٹیاں بہنوں کی بیٹیاں نتیجیاں بھجیا ان ہاتھوں تم ماں کی ایک اور شکل سامنے ڈالتی دودھ پہ لانے والی جس کا تم نے دودھ کیا ہو تمہاری ماں جو دودھ کے رشتے سے نہ بنے ارزانا تم جس نے تمہیں دودھ پلایا رضائی رشتہ جس کو کہتے ہیں دودھ کا رشتہ ساتھ ہی یہ بھی نرد تاکہ دونوں باتیں اکٹھی آ جائے یا اخواروں تم بھی اور تمہاری دودھ شریک بہنے بات تو صاف ہے لیکن ہمارے ہاں اس میں کچھ الجھاؤ سے پیدا کر دیے گئے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن نے یہ کہا ہے صرف وہ عورت جس کا دودھ پیا ہو بچے نے وہ ہے جس سے رشتہ حرام ہے لیکن ہمارے یہاں اس سیتا میں جسے آمشری پر کہا جاتا ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں صرف یہ عورت ہی نہیں بلکہ اسے ماں تسلیم کیا اور ماں کے اعتبار سے تو جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سارے رشتے اس پہ حرام ہو جائیں گے یعنی ماں کے اعتبار سے پہلے آیا نہ خالائیں حرام ہو جائیں گی تو وہ اس عورت کی بہنیں جو ہیں وہ اس کی خالہ ہو جائیں گی تو وہ بھی حرام ہو جائیں گی اب اس عورت کی لڑکیاں یہ اس کی بہنیں ہو جائیں گی وہ حرام ان لڑکیوں کی لڑکیاں یہ بھانجیاں ہو جائیں گی اگر تو یہ تشریح نہیں کرتے دیکھ اس عورت کے بیٹے اس کے بھائی ہو جائیں گے ان لڑکوں کی لڑکیاں اس کی بھتیجیاں ہو جائیں گی یعنی اگر یہ لیا جائے تو اس اعتبار سے یہ جس کا دور کیا ہے یہ سارے رشتے جو نسلی ماں جو تھی اصلی ماں جو تھی نسلی نہیں اصلی ماں جو تھی حقیقی ماں جو تھی اس ماں کی اعتبار سے جتنے رشتے تھے وہی سارے رشتے اس پہ آرام ہو جائیں گے فکر آپ کی یہی کہتی اس سے ماں کے سور کیا جائے گا اور وہ سارے رشتے جو ماں کی جیب سے ہوتے ہیں وہ بھی حرام قرار دیے جائیں گے قرآن میں صرف ان ہاتھوں کو ملا کی ارضانہ تم کہا ہے وہ عورتیں جن کو تم نے دودھ پیا ہے اور اس اعتبار سے تمہاری رضائی مائیں ہوئی ہیں حالانکہ اس نے جب پہلے اما ہاتھو تم کو حرام کہا ہے تو پھر خالاتو تم اللہ القنۃ القے اس نے اس ماں کی بہنیں ماں کے بیٹے کی بیٹیاں اس کی بیٹی کی بیٹیاں یہ ساری تھی لیکن یہاں پر نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ عورتیں جو بوتھ پانے کی جیس سے تمہاری مائیں ہوتی تھی ایک چیز اگلی چیزوں اخوار تو تم نے तुम्हारी رضا کے شماری شریک بہنے کسی سے آج یہ غور کیجیے کہ का عورت کا دودھ پیا ہے وہ اگر واقعی مانگی حیثیت اختیار کر جائے تو یہ آگے یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اس کی بیٹیاں تو بہنے ہو اور فرمایا آپ نے اس کی تو ساری بیٹیاں بہنے بن گئی اس کی جب اس نے دودھ پیا ہے اس سے پہلے بھی جو اس کی بیٹیاں ہوئی وہ بھی بہنیں ہو گئی اس کے بعد بھی جو اس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ اس لڑکے کی بہنیں بن گئی تو اگر اس جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی ساری بیٹیاں اس کی بہنیں ہو گئی تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اخبارات کو بھی نگر رضا تھے صرف وہ بہنیں جو دودھ شہید ہیں تمہاری ذرا سے غور سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اگر وہ مانے لیے جائیں تو اس کے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی پھر ہمارے ہاں درخت میں بولا نہیں کرتے ابھی جو بات سوچنی ہو بات میں تشریف لائیے اور وزار شروع دیے جائیے آپ غالبہ ہی کر تشلیف ہمارے ہاں آداب یہ ہے ہماری بہن رزاج سے اب جہاں رضائی بہنوں کا ذکر ہے ہمارے ہاں کی فکر میں جیسا میں نے ارد کیا ہے یہ جس عورت جس لڑکی کے رضائی بہن جو ہو کہ ایک لڑکے اور لڑکی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ بہنیں بھی ان کے نزدیک حقیقی بہن کی طرح ہو جاتی ہے جو رشتے حقیقی بہن کے پھر حرام ہوتے ہیں وہ سارے رشتے اس کی روح سے بھی حرام قرار دیے جاتے ہیں قرآن نے اخواتوں کو میں نر کے کہا ایسے جیسے پہلے ان مہادوں کو میں نر رضاق سے کہا ہے اور خواتوں کو میں نر ہے تمہاری بہنیں دودھ شریف جو ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ جو اس قسم کی انٹرپریٹیشن ہم کہتے ہیں مفہون قرآن کا یہ انفرادی طور پر کسی کا حق ہے نہیں کہ قانون بنا دے اس قسم کا نہ مجھے نہ زائ بکر امر کو نہ آج نہ اس سے پہلے کسی کو یہ حق حاصل ہے یہ قانون کی چیز ہے اور قانون کے لیے صرف اسلامی مملکت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان اصولوں کے مطابق جو قانون بنائے اس کو فارم کر نافذ کرے اور وہ جو بنائے ہوئے قوانین ہوں گے انہیں قانون شریعت کہا جائے گا اصول اپنے مقام کے اوپر غیر متبدل رہیں گے قرآن کے ہمیشہ کے لیے ان اصولوں کی روشنی میں جو فری قوانین یا بائی یا ان کی انٹرپریٹیشن کے ماتحت تعین کیا جائے گا جواب ذاتوں کو یہ اسلامی حکومت یہ کرے گی اور وہی وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیتی رہے گی کہ فلاں قانون کے اندر کسی ترمیم کی ضرورت ہے فلاں میں اضافے کی ضرورت ہے فلاں میں اصطنا کی ضرورت ہے وہ یہ چیز کرتی رہے گی کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں ہے اسلامی حکومت خلافت راشدہ کے بعد باقی نہ رہی پھر وہ مسلمانوں کی حکومتیں ہو گئی بادشاہوں نے ریاست سے متعلق امور سنبھال لیے اور یوں سیاست اور مذہب الگ الگ ہو گئے حکومت نے سیاست سے متعلق تنجو سے متعلق قوانین سنبھال لیے اور مذہبی پیشوائیت کے تحویل میں جنہیں آپ پرسنل لا کہتے ہیں وہ دے دیے گئے وہ دن تھا جب دین ختم ہو گیا اور اس کی جگہ نظر میں لے گیا جی. دن میں یہ تنویت شرک ہے وہاں پرائیویٹ لاج پرسنل لاج اور پبلک لاج میں کوئی تکلیف نہیں ہے نہ ہی وہاں دو الگ الگ اتارٹیز ہیں سیاست کے معاملات کے اندر حکومت کا اختیار ہوگا اور اس قسم کے امور جنہیں مذہبی یا شخصی کہا جاتا ہے وہ مذہبی پیشواؤں کے اختیار میں ہوں گے اسلامی حکومت میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا وہاں صرف حکومت ہوتی ہے مند ہوتی ہے وہاں کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گورنر مسجد میں آ کر نماز پڑھاتا ہے امام وہ ہوتا ہے خدیفہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے اور وہی وہ نماز پڑھاتا ہے اور تیرے تو ایک طرف رہی وہاں تو ان دو تین کے لیے بھی دو چیزیں نہیں اور یہ الگ الگ ایمان وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی چیز اسلامی نہیں یہ مغرب کی سطح کے اوپر آپ کے یہاں ہوا ہے وہاں پھر یہ چیز پیدا ہوئی کہ حکومت یا سلطنت ان امور میں دخل نہیں ہوتی تھی یہ انفرادی طور پر اس کے متعلق پھر فطرے دیے جاتے تھے اس سے ایک فکا مرتب ہوتی تھی اور پھر ان میں سے امت میں سے کوئی اس فکا کو مانتا تھا کوئی اس فکا کو مانتا تھا کوئی اس مفتی کے فتلوں کو صحیح سمجھتا تھا کوئی دوسروں کو سمجھتا تھا اس طرح سے آپ کے یہاں یہ فرقے پیدا ہوئے اور ان خرکوں کی یہ صورت اب پیدا ہوئی تو انہیں بائی لال کے متحد یہ فرکے بنے اور وہ اتنے پکے مضبوط اور موبن ہیں کہ اب فرکوں کا توڑنا کہتے ہیں ناممکن ہو گیا اور جب فرکوں کا توڑنا ناممکن ہے عظیم نے مان تو اس صورت میں اسلام کی ایاد ناممکن ہے قرآن نے کہا ہے تو میں شروع کی نا من الدم عظیمہ کر رکھوں سلو ہزن بمار لگے ہند تھرٹی اوور تھرٹی ون تیس بٹا مسلمانوں ایک سدھاؤ کو ماننے کے بعد پھر مسلطین میں سے نہ ہو جانا جال تارا ہوتا تھا ایک سبھاؤ کو ماننے والا مشرق کیسے ہو جائے گا کیا ہم بٹوں کو پوجنے لگ جائیں گے نہیں صرف بٹوں کو پوجنا ہی نہیں ہے اور تمہیں ہم بتائیں صرف کیا ہے ہمیں سے نہ ہو کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے خود بھی ایک گروہ دم کے بیٹھ گئے اور پھر ذہنیت اس کے بعد یہ ہو جاتی ہے فرقہ پرستی میں کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں اور دوسرے سب داخل کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ جن میں ندینہ قرض ادین ہے ان لفظوں سے جھوٹ چاہیے جو لوگ اپنے دین میں فرقے پیدا کر رہے اور رسول کہہ ان سے کوئی واسطہ نہیں جہاں تک خوراکستی کا تعلق ہے مشرق جہاں تک رسول کی طرف نسبت کا تعلق ہے قرآن نے کہا توڑا کوئی واسطہ نہیں سوال یہ ہے کہ پھر ان فرکوں کی موجودگی میں صحیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کسی طرح سے بھی جائز ہو سکتی قرآن کی نقطین ہے جن کے نہ ترجمے میں آج تک کسی نے سلاد کیا ہے نہ اس کی کوئی تصویر دوسری ہو سکتی لیکن آپ نے کہیں کتبوں میں بازوں میں مقصدوں میں کسی زیادہ ان آیات کو نہیں سنا ہوگا ان آیات کو سامنے لانے کے بعد جو ایک, ایک اشکال سامنے آتا ہے اس کا حل کوئی نہیں ہے سکندرت کی طرح روپ میں آپ سر دھو کے بیٹھ جی اور کہہ دیجئے کہ حقائق جو وہ ختم ہو گیا حل ہو گیا جس طرح سے حقائق تو حل نہیں ہوتی کیا کریں گے کی اور قرآن کی نایات اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی جب تک اسلامیہ دونوں قائم تھی سوال ہی نہیں تھا کسی سرکے کے بارے میں یہ تو جب سنویت آپ کے یہاں پیدا ہوئی ہے یہ آسانی شریعت یا فکا جو ہے آپ نے انفرادی بنا دی اس کے بعد پھر جس کا جیتا ہے ایک فکا کو مانے جس کا جیتا ہے دوسری فکا کو مانے اور یہ جتنے فرقے آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان بنیادوں کے اوپر یہ گوشالے کی محبت کتنی دلوں کی گہرائیوں میں ہماری اتر چکی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے انیس سو باسٹھ میں جو یہاں آئین بنا تھا اس آئین میں فرقہ بندی کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی انیس سو چھپن کے آئین میں یہ چیز موجود تھی انیس سو باسٹھ کے آئین میں یہ چیز نہیں تھی بڑی خوش آئین علامت تھی اگر کے سارا آئین پرانی یا اسلانی نہیں تھا لیکن بہرحال جو چیز بھی اس سے قریب لانے کی تھی وہ نام خوش آئین تھی اس کے اندر آپ کلو نہ اس کے بعد کیا ہوا کہ دین کے اجارہ داروں کی طرف سے ایک ایجوکیشن کی گئی اس کے طرح تیر کے اندر سر کو بھی گنجائش نہیں رکھی گئی یہ اسلامی ہوتا سے سکتا ہے اور پھر اس ایجوکیشن کے بعد جب تک اس آئین میں ترمیم کرا کے فرکوں کی شک نہیں داخل کی گئی اس وقت تک چین سے نہیں سوئے جب یہ شک آ گئی تو پھر کہا الحمدللہ اب آئین اسلامی ہو گیا اس میں اب یہ چیز ہے کہ قوانین تو کتاب و سنت کے مطابق بنیں گے لیکن ہر فرقے کو حق حاصل ہوگا کہ وہ شخصی قوانین کے متعلق اپنی فکر کے مطابق قانون کتاب و سنت کی تشریح کر لیں وہ جو گرہ پڑی آ رہی ہے ان کو اور تک دیا گیا تھا پہلے تو وہ انفرادی چیز تھی اب فرقوں کو آئینی سمت حاصل ہو گئی اب فرکہ بندی کے خلاف کہنا آئین کے خلاف تھا آگے آئین تو چلا نہیں ورنہ اگر قانون اس کے مطابق بنتا تو فرقہ بندی کے خلاف کہنا پھر جو تھا قانون جرم ہو جاتا میں ارض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیز کہ یہ جو کہا گیا ہے تمہاری ماں جو دودھ کی بنا پہ مائیں بنتی ہیں صرف صرف ان عورتوں سے رشتہ حرام ہے یا حقیقی ماں کی طرح جن اور رشتوں کے متعلق بھی حرمت آتی ہے وہ بھی حرام ہے وہ بہنیں جو دور شریف ہیں صرف وہ لڑکی حرام ہوگی جس نے اس لڑکے کے ساتھ مل کے اکٹھے دور کیا ہے اس عورت کا یا اس عورت کی ساری لڑکیاں جو ہیں وہ بھی حرام ہوں گی حقیقی بہنیں اس کی بنے گی اور ان کی بھی آگے اولاد بھانجیاں بن جائیں گی جیسے میں نے ارد کیا وہ بھی حرام ہو جائیں گی یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق اسلامی حکومت اور بنائے گی وہ بتائے گی کہ یہ کیا کی پھر آگے دودھ پیا ہو اب آگے چلی تھا کی سب چیز کتنا دودھ پیا ہو کہیں تو یہ چیز آئی کسی نے یہ کہا کہ قرآن میں دودھ کے متعلق عام طور پہ قرآن نے ہالین کا مل کہا ہے دو سال تک کے لیے عام طور پہ دودھ پلانے کا ہے دو بٹا دو سو پینتیس اور بھی دو مقامات میں یہ چیز آئی ہے اگر کہ ایک جگہ عمل اور دودھ کی پوری مدت تیس مہینے میں بتائیے لیکن دو جگہ امین بھی ہے حمین بھی ہے دو سال ہو بعض نے کہا ہے کہ یہ دو سال تک دودھ پینے سے یہ ہوتا ہے اور دوسری طرف آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دودھ پینے سے بھی ہو جاتا ہے یا تین دودھ سے بھی یہ ہو جاتا ہے بعض نے کہا ہے کہ نہیں بھوک کے عالم میں جس طرح سے پرورش ہوتی ہے ویسے اس طرح دور پر یوں ہی اگر کسی نے کوئی ایک دھوپ پلا دیا اس سے یہ نہیں ہوتا یہ خود اتنا فرق ہے ایک دوسرے کی فکر سی انٹرپریٹن یہ سارے جتنے فرض چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی قیمت بھی نہیں ہوتا اگر آج کوئی ان کی کوئی اور ایسی انٹرپریٹیشن دیتا ہے جو ان سے الگ ہے اس کے پیچھے سارے پاس جائیں گے یہ بیدت ہے بیدت قرآن کے خلاف نہیں بدت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے خلاف نہیں بلکہ یہ جو پہلے سے فیصلے چلے آ رہے ہیں انہوں نے اپنے طور کے انٹرپریٹیشن اسپتال اس دی لیکن اس کے علاوہ تو آپ کے ہاں انٹرپریٹیشن کا دروازہ ہی بند ہو گیا جسے کہتے ہیں اشتہاد کا دروازہ بند ہو گیا جسے اشتہاد کیسے تھے جدوجہد سے کوشش سے غور و فکر سے یہ دیکھنا کہ اس اصول کے مطابق کس قسم کا ایک بائی لا بن ہے یہ بڑی خوش اہم چیز تھی کسی سے کتنی صلاحیتیں مشورمات آتی ہیں کسی سے قومیں آگے بڑھتی ہیں کسی سے تمدر تعلیم پروان کرتے ہیں کسی سے زمانے کے تقاضے کے مطابق قومیں چل سکتی ہیں آپ کے ہاں یہ دروازے بند ہو گئے اب اگر کوئی ایک ایسی بات کہی جائے جو پہلے کسی نے نہیں کہی یہی چیز اس کو کنڈم کر دینے کے لیے کافی ہے کہ کیا پہلے میں سے بھی کبھی کسی نے ایسی بات کری یعنی فکر کے غور کے تدبر کے جتنے آم قرآن میں آئے ہیں تم کیوں فکر نہیں کرتے کیوں غور نہیں کرتے کیوں تدبر سے کام نہیں لیتے وہ سارے کے سارے پہلے دور تک تھے اس کے بعد اب قرآن آگے جو ہمارے لیے ہے سلاوت کا ثواب یا مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے غور و فکر کی راہیں امت کے اوپر مضبوط ہو چکی ہوں میں نے ارد کیا ہے کہ یہ چیز انفرادی ہے نہیں مذہب انفرادی ہوتا ہے دین اجتماعی ہوتا ہے دن میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ اپنے طور پر جو انٹرپریٹیشن چاہے وہ اپنے طور پہ اس کے اوپر چلے وہ خوب غلط ہوتی ہے دین نہیں اس کو نظام مملکت چاہیے اس میں تو اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ مملکت اگر کہتی ہے چیپ ٹو دیسٹ بائیں طرف چلو تو وہ اپنے طور پہ کہے کہ نہیں سر میں تو دائیں طرف چلوں گا مجھے اس میں بڑی है। ملتی ہے سہولت حاصل ہوتی ہے راستہ جلدی کٹتا ہے اس کو ہاتھ دیا جا سکتا چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی انفرادی حق نہیں دیا جا سکتا کہا جاتا ہے کہ ساتھ پھر آج تو اسلامی حکومت نہیں کیا کیا جائے اسلامی حکومت کائر کی جائے اور کیا کیا جائے یہاں تو شارٹ کٹ ہے ہی نہیں یہاں تو کوئی متبادل راستہ اور ہے ہی نہیں یا مدد پہ چلتے جائیں گے جی جائن طور उसकी ہے تو اس کی بنیادی شرط بہت ہے وہ کیجیے رفتہ رفتہ کیجیے بدرین کیجیے میں کہہ یہ جی رہا تھا کہ یہ قرآن نے جو کہا ہے رضائی مائیں یا رضائی بہنیں اس کے متعلق خفتی تشریح نے ہمارے یہاں استناب پایا جاتا ہے کسی کی بنا پر مختلف فکیں ہمارے ہاں ہیں حال اس کا یہ نہیں کوئی شخص اپنے یہاں کسی کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے کوئی شخص اپنے سرکے کی چھوٹی سی چھوٹی جو ہے اس کو چھوڑنے کو اداد نہیں ہے اسلامی حکومت اس کا علاج تھا اس کا کانسپٹ تصور آپ نے یہاں دیکھ لیا مذہب پرست طبقے نے یہ کہا کہ شخصی معاملات میں اسلامی حکومت کو بھی دخل دینے کا حق حاصل نہیں تھا یعنی وہ حکومت پھر اسلامی بنے گی آپ کے ہاں جس میں یہ تنویت اور ڈولیزم اسی طرح سے قائم رہے گی جیسے آپ کے چلی آ رہی ہے اور سڑکوں کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل اور آئینی مہر لگ جائے گی اس کا نام اسلامی حکومت ہو گیا اسلامی حکومت یہ کرے گی جہاں تک ہم آ گئے جن کا دودھ کیا ہو اور دودھ شریک بہنے لہٰو نثائے تم دینیوں کی مائیں گار بائبو قبول تم نثائے دخل تم بہن نانت پور میں دخل تم بہن پلا جنواہ علیہ देव سے شادی کی اس کی ایک لڑکی ہے पहले ساون سے اس کے لیے نکاح کیا اور نکاح کے بعد جسے الرف کہتے ہیں وہ بھی ہوا یہ جو لڑکی ہے اس نے تمہارے گھر میں پردرش پائی اب دیکھیے کہ اس کے ساتھ ویسے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اس لڑکی کے ساتھ کس مرد کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن گھر میں یہ آئی ہے یہ اب بات کسی عقیت تصور میں اس کے آ گئی یہ بھی بیٹی کی اچھی اس کے گھر کے اندر رہے گی کہاں تک پران جاتا ہے عزیزان مان کسی بھی حرام کراتے بڑی ہی تاکیف کی کلبوں نگاہ کی یہ سکھاتے ہیں दूध पिया है मां हो गई दूध की में श्रीख है एक बच्ची इकट्ठा दूध पिया है बहन हो गई किसी की लड़की घर में आई परवरिश आ रही है बेटी हो गई और इससे आगे चलिए तो جب تک کسی ایک عورت کی شادی نہیں ہوتی ساری دنیا کی عورتیں جہاں تک قسمت کا تعلق ہے اس کے نزدیک ماں بیٹھ بیٹیاں اور بہنیں ہیں وہ تو جس کے ساتھ قرآن نے کہا ہے کہ رشتہ حلال ہے جب اسے اس طرح سے نکال کے رشتے میں دباجی عیت سے لائے گا وہ ایک تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی یہ باقی پھر حرام کی حرام رہے گی اتنی بڑی تاکیز بھی ہے نجا ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو کرنے والی ہیں ان کو سندوکوں میں آپ باندھ کے رکھیں بیٹیوں اور بہنوں کو آپ سندوکوں میں تو کروال یہ ہوتا ہے کہ زیب کے اندر جب یہ چیز ہو جائے کہ یہ حرام ہے بات ختم ہو گئی وہ اسمت اور اسمت پر اس طرح سے مسپاسن کرتا ہے وہ ہوتی کر دو نگاہ سے آجیبا نے من وہ جو کہا ہے کہ باہر نکلو تو نگاہوں کو جکائے رکھو اس کے منع یوں کر کے چلنے کے نہیں نگاہوں کو بے بات نہ ہونا کے چلنے کے نہیں نگاہوں کو بے باک نہ ہونے بیٹی اور بہن گھر کے اندر گرتی رہتی ہے ہماری کبھی بھی جہاں بے باک نہ نہیں ہوتی یہ کیا ہوتا ہے کہ باہر نکلو تو ہم سا کہ بیٹی جو ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے جو آپ دیکھتے ہیں وہ ویسی نگاہ کیوں نہیں رہتی جیسی اپنی بیٹی کے متعلق تمہاری نگاہ اگر ان دونوں میں فرق آ گیا ہے تو تمہاری قسمت باقی نہیں رہی ہے قسمت کل بداسی کی جی کا نام آسم میں جہاں آپ جاتے ہیں وہ تو حیوالیت ہے انسانیت کے نعم کے اوپر قسمت کم بنگا کی تاکیف کا نام تو گھر کے اندر بھی یہ لڑکی جو آتی ہے جس میں آ کے اس کو اپر کہہ ہے وہ اس کی بیٹھی ہو جاتا ہے چاہے دو ابنائے تم لذیم تم تمہارے حقیقی بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں بھی تم پہ حرام بہو بہت اس لڑکی کے ساتھ جو بیٹے کی بیوی بن کے آئی ہے وہ جو حرام کی فہرستہ اس میں کسی میں بھی نہیں آتی یعنی کے ہاتھ ہی ہاتھ ایک لڑکی لے آتی ہے بہو بنا بہو بن کے جو آئی اس نے بھی تو تمہیں ابدا ہی سمجھا ہے جب تو اس نے ابدا کہا ہے وہ بھی بیٹی حسم پرائن نے ایک استنا کی ہے جسے جس متبندہ بنانا کہتے ہیں یہ ایک رسم چلی آتی تھی من گودا بیٹا جسے کہا جاتا ہے قرآن میں اس کی اجازت نہیں یہ اڈاپٹیڈ جسے آپ کہتے ہیں قانونی اس کی حقیقت آپ کے ہاں نہیں پران کی ہوئی اور یہی چیز تھی جس کو چھوڑنے کے لیے پرانے کریم میں ایک ہی واقعہ ہے تحابہ اعتبار کا جس میں ایک نام لے کے ذکر کیا گیا وہ حضرت زائب کا ہے رضی میں یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے منہ جو بیٹے تھے انہیں حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں دیا گیا قانون کی سے اور جب قانون کی روپ سے وہ حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں تھا تو اس کی بیوی وہ حیثیت نہیں رکھتی جو اپنے سلبی بیٹے کی بیوی کی حیثیت رکھتی ہے اسی لیے یہ کہا کہ وہ ہلا دو ابنائے تو مد لذینہ اگلی چیز اور وہ انگ قینل اس شروع شرائے نثال میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کا قانون ازدواجی زندگی کا مونو گیلی ہے وحادت ازدواج ایک وقت میں ایک ہی وہ صرف اس قسمائی حالات ہیں جن کا ذکر اس وقت تشریح سے ہم کر چکے ہیں ہنگامی حالات ہیں کہ جس میں یتیم دیوائیں افسر سے اتنی زیادہ تعداد ان کی ستن کُرسی کے عالم میں جو رہ جائیں کوئی پروٹیکشن کہیں نہ ملے تبھی سورت ایسی صورت جیسے جنگ کے عالم میں ہوتی ہے پیدا ہو جائے صرف اس اندازی حالت کو نبھانے کی اس کے لیے اس کا ایک علاج قرآن نے یہ بتایا تھا کہ یہ شکل اس میں اختیار کی جا سکتی ہے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو حفاظت دینے کے لیے ایک سے زیادہ بھیڑ کی جا سکتی ہے سڑان نے صرف ایک ہی جگہ یہ اجازت دی ہے اور وہ انشاید کے ساتھ ہے تو اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس میں بھی ایک چیز سوران نے کہی ہے کہ ایک وقت میں دو بہنیں اکتھی نہ کریں یہ بھی حرام ہے دو بہنیں لیکن ہمارے یہاں اس میں بھی ہماری ستا میں پھر آگے اضافہ ہوتا ہے خدا نے تو کہا صرف دو بہنے جنہوں نے کہا کہ بات نامکمل رہے नहीं صرف نہیں भी بھانجی بھی نہیں سفری بتیجی خالہ بھانجی یہ بھی اکٹھی نہیں کی جا سکے وہ ایک اصول ہمارے یہاں فکا میں دیا جاتا ہے دو عورتیں کون کی اکٹھی نہیں کی جا سکیں گی کہ ان میں سے اگر ایک مرد ہو تو اس کی شادی اس دوسری عورت کے ساتھ حرام ہو دو بیویوں کی صورت میں یہ دیکھ لیجیے کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہو تو دوسری اس عورت کے ساتھ وہ شادی نہ کر سکے جہاں وہ حرام ہے اس قسم کی دو عورتیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی سرائن نے صرف یہ کہا تھا کہ دو بی اکٹھی نہیں کی جا سکتی یہاں صرف یہی نہیں کہ کوئی انٹرپریٹیشن یا اس کی تفصیل یا تشریح جو ہے وہ مختلف ہو گئی بلکہ اس درست کے اندر اضافہ ہو گیا ہے یہ <laughs> اتنے سے یہ چیز قانون جو تھا یہ نامکمل تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے یہ پھر میں عرض کر دوں کہ اسلامی حکومت اگر ہوگی کوئی خاص نامی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں اس نے وہ اس قسم کے قوانین ظاہر کر سکتی ہے کہ عام حالات میں ایک چیز کی اجازت ہے اس سے کو کوئی پابندی عائد کر دے مطلب یہی چیز گوشت حلال ہے ہمارے لیے وہ پانچ دن کے لیے روز حلال ہوتا ہے حکومت نے پابندی عائد کر دی کہ دو دن اس میں نادہ ہوگا ہنگامی حالات میں اس قسم کی پابندی اس کو حرام نہیں قرار دے دی یا یہ چیز کہ آپ کے یہاں پران یہ تھا کہ اہل کتاب تھی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے لیکن تھوڑے وقت کے بعد آگے چل کر جب مسلمانوں کی سلطنتیں بڑی ہیں ہلال ملال زیادہ ہوا ہے مجھے تو مانے نہیں نظیت آداب تو یہ دیکھا گیا کہ یہ یہ روزیوں کی خاص طور پہ عورتیں وہ جب ان کے گھروں میں آتی تھیں تو اس سے بڑی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہونے شروع ہو گئی اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس طرح کی عورتیں جب آتی ہی ہیں ان معاشروں میں حرم کے اندر تو پھر وہ کس قسم کی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہوا کرتی خاص طور پہ یوگیوں کے یہاں تو ایسا نظر آتا ہے کہ ایسا یہ چیز شروع سے ان کا ایک شیئر چلا رہا تھا آج بھی اس دریا سے کچھ کم آپ کے یہاں سازشی نہیں ہوتی تو یہ چیز جب اس زمانے میں آپ نے دیکھی حالانکہ قرآن نے اتنی اجازت دی ہے آپ نے کہا کہ یہ اجازت موجود ہے لیکن ان سے اس قسم کی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ ہم کو دیتے ہیں اخر ملک کر سکتی افراد نہیں یہ کر سکتی جو فرد سامنے رکھا جائے تو یہ تو ساری حال ہوتی چلی جاتی ہاں جی وہ انتظم بین السین اللہ علام ماں کا دس یہ یہاں آ گیا. پہلے جو بات ہو گئی وہ ہو گئی اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ پہلے ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا جبھی کہنے کی ضرورت پڑی کہ جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا سنانا غفور رحیمہ خدا تمہاری اجازت بھی چاہتا ہے ہمارے نشونما بھی دینا چاہتا ہے اور اس فہرست میں اور آگے اضافہ چلا آ رہا ہے ابھی لال مسناتوں نے یہ لفظ جو ہے مسنات سین کے سے ماد ہوتے ہیں جو قیود شرائط عائد کی گئی ہوں ان کی پابند حسن قلعے جو کہتے ہیں یہ قرآن کریم میں اور خود عربوں کے ہاں بھی دو تین معنی میں استعمال ہوتے تھے ملب پیڈ کو باعثمت عورت ہے جس میں اپنے آپ کو خود کیلے میں رکھا ہوا خوبصورت لفظ تھا یہ دوسرے شادی شدہ عورت جو نکاح کی عبادت میں آگے کیلا بند ہو دوسری شکل اس کی یہ تھی یہاں قرآن نے کہا ہے کہ لوگ سنا تو میرا نکال یہ بھی حرام ہے ظاہر ہے کہ اس کے معنی استعمال باعث تو نہیں ہو سکتا یہاں اس کے معنی ہوں گے وہ عورتیں جن کی پہلے شادی ہو چکی اب اس نے کہا اللہ ما ملکت پیمانوں کم ماں ملک پیمانوں پن کی تشریف بحد دفعہ آ چکی ہے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہوں یہ ایک اصطلاح ہے ایک ٹرم ہے اور کے یہاں رائش تھی مستفر نرب قیدیوں کے کسی کی ماسیتی میں کام کرنے والے وہ بھی اس میں آتے تھے خود بیویوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے جو ان کے لیے قید نکامے آ کے ملک میں آ گئی اور غلاموں اور لوگوں کے لیے تو عام طور پر یہ, یہ لفظ ہوتا تھا استعمال اب یہاں یہ ہے شادی شدہ عورتیں وہ لوگ کے خلا معاملہ قطع اعلان کن اس میں وہ لانڈڑیاں بھی داخل ہو, شامل ہو سکتی ہیں جیسا میں نے ارد کیا تھا کہ یہ سارے لانڈیوں کے متنقیوں کے سلسلے میں ہے جو اس زمانے میں عرب معاشرے میں موجود تھیں ظہور اسلام کے وقت عربوں سے ہاں عربوں کے گھروں کے تھی اندر غلام باہر کام کرتے تھے جنگ میں گرفتار عورتوں کل کو لانڈیاں بنایا جاتا تھا پرانے کریم نے جنگ کے قیدیوں کے متعلق تفریحی حکم دے کے کہ انہیں چھوڑنا ہوگا خاص قبیہ لے کر خا احسان کے دور پر کوئی تیسری شکل جنگ کے قیدیوں کی جائز نہیں ہے اسلام میں یہاں سے اس نے غلاموں اور منڈیوں کے دروازے آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جو موجود تھیں ان زمانے کی ان لوگوں کے گھروں میں بھی تھی کاروبار میں بھی یہ لوگ ہوتے تھے ان کو آہستہ آہستہ اس نے ان خاندانوں کا جزب بنایا یا آزاد کرتا کرا گیا جو ان کے گھروں کے اندر تھی انہیں اس نے بیویوں کا درجہ دے دیا ان کی اولاد کو اولاد کا درجہ دے دیا جزو بنا لیا یہ ہیں وہ بانڈیاں جو اس کے پیس ان کے یہاں آ چکی ہوئی تھی ان میں سے شادی شدہ بھی ہوگی یعنی پہلے دن کی شادی ہوئی ہوئی ہو وہ جان میں گرفتار ہو کر آ جائے اب دیکھیے قرآن کہاں تک جاتا ہے تو کہ جب کہا گیا کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ حرام ہے تو اس میں یہ بھی آ سکتی تھی لیکن کہا کہ یہ جو پہلے ہو چکا ہے اس قسم کی آگئی یا نہیں ایک اور بھی اسٹیپنا قرآن نے کی ہے شادی شدہ کی وہ ہے سکسٹی اور ٹین میں ساٹھ بٹا دس میٹ ہجرت کے بعد ایسی عورتیں متے میں رہ گئیں جو اسلام لے آئی تھیں اور ان کے خامد اسلام نہیں لائے اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اسلام کی کشش کی بنا پر اپنے گھر بار کو اپنے خاندان کو تو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی وہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آ گئی ہجرت کا اور جذبہ جذبات مسلمان عورت کی شادی کافر کے ساتھ جائز نہیں یہ اس انداز سے یہاں آئیں اب ان کو اگر زبردستی واپس بھیجا جاتا ہے تو بڑا ضروری انہیں یہاں رکھ لیا گیا اب یہ وہ ہیں کہ جن کی شادی پہلے ہو چکی ہوئی ہے جسے آپ قانونی اطلاع کہیں گے وہ تو انہوں نے حاصل نہیں کی ان سے ان کے لیے خاص طور پہ وہ سکسٹی اوور ٹین کے اندر یہ حکم آیا کہ یہ ایک اصطنائی شکل ہے تین عورتوں کی شادی یہاں کے مردوں سے ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا عدل ملازہ فرمائیے حالات یہ ہیں کہ وہ تفار ہیں جن کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی آج یہ مدینے والی اتنے کھلے ہوئے دشمن ہیں عورتیں وہ ہیں جن کا نکاح اسلامی آسام کی روح سے ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا وہ جذبہ اسلام کی بنا پر وہاں سے ان کو چھوڑ کے سب کچھ اپنا چھوڑ کے یہاں آگئی گئی ہیں یہاں ان کو پناہ دی گئی ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہاں رہنے رہ دو زبردستی واپس نہ بھیجو لیکن انہوں نے جو کچھ ان کے نکاح کے اوپر خرچ کیا تھا وہ ان کو واپس لے لے کہاں لے جاتا ہے مشکل کیا چیز پیدا کرتا ہے انسان کے اندر دنیا نے کہا ایوری تھنگ از فیور اندن وا یہ کہ جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے ان حالات میں وہ آرہی نہیں ہیں ان کے طرف عورتیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں آنا چاہتی وہاں ان کی شادی بھی نہیں ان کے ساتھ ہو سکتی رکھ لو لیکن انہوں نے جو اس کے اوپر خرچ کیا ہے وہ واپس نہیں اور اس سے بھی آگے وہ قرآن کی آیت سامنے میرے آ کہ جن کے ساتھ تمہاری جنگ اور مخالفت ہے مناکشت ہے ان کا کوئی آدمی اگر کسی طرح سے ادھر ادھر سے بھولا بھٹکا یا ویسے ہی دشمنوں کا ستایا ہوا تمہارے یہاں آ جائے اور کہے مجھے تنا دوں تو اسے تنا دوں مہمان کی طرح رکھو قرآن کی تعلیم اس کے سامنے پیش کرو بتاؤ کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے متعلق غلط طور پہ ہو رہا ہے ہمارا اسلام تو وہ ہے اس کے سامنے رکھو پھر اس کے بعد اسے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو اگر وہ کہے کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں اپنے کہ ہاں جو تمہارے دشمن ہیں وہاں واپس جانا چاہتا ہوں تو اپنی حد تک اس کو اپنی حفاظت میں پہنچاتے آپ اس کے گھر کی طرف اس لیے کہ اختلاف تو تم سے جینتا ہے انسانی حیثیت سے تو وہ, وہ حقوق رکھتا ہے جو انسان کو ہونے چاہتے ہیں. اپنی حفاظت میں اپنی طرح تک پہنچا میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ ان عورتوں کے متعلق ہے کہ جو مدینے سے یوں آ تھی اور ان کے متعلق یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ تو رہ جائے گی یا وہ لون جن کے پہلے خامن تھے اور ان کے متعلق کہا کہ ان کے وہاں کے جو خامند ہیں ان کو وہ, وہ روپیہ بھیج دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا کتاب میں ہے علیہ یوری نماز آپ سمجھ لینا تامین ہے خدا تھا تمہارے لیے وہلے ماں برار زالکنگ انگال محترینہ غیر مستفی یہ ہے کریش ان کی جو حرام ہے ان کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ نہر کی شرط ادا کرو محسرین نکا کی حدود و یوز ساری عائد کرو اور ہمارے یہ جو باقی اعلان ہیں ان کے متعلق یہ محسنین اور یہ حدود قیود وائد کرتے ہوئے <coughs> یہ حدود و قیود کیا ہیں تقسیم تو دوسرے مقامات میں تھی یہاں ایک لفظہ لفظ علیزان محسنین کافی تھا نکاح کی قیدے نکا میں لائے ہوئے نکاح کی پابندیوں میں لا کر یوں ادار ہے تمہارے لیے آگے ہے غیر مسافر جینا صفح ہے تم پانی کو یا تین کو کسی جانے والی چیز پہ یوں بہا دینا غور کل ہے جو چیز نکاح کی شرائط تو حدود کے ساتھ تقریب کو بہانے کے لیے نہیں جگداد راوت کی تسکین کے لیے کیا لب سوال کر گیا تھوڑا نکاح کے بعد بھی ایک شرط ہے یہاں یاد ہوئی ہوئی لہرا مسافہ ہی نا موسمین غیر مسافہین بات بڑی دور تک چلی جاتی ہے کہا جی. تھا کہ مقصد اصل جو تھا تزویج کا اور نکاح کا وہ تو ایک جنتی انداز کا گھر کائم کرنا ہے اس ذائش نسل جو ہے یہ ایک ذمہ چیز ہے اور اتنی سی جی چیز جو حیوان اور انسان دونوں میں مشترک ہے جائش نسل تو سب حیوان کرتے ہیں فترتا تک آگاہ ہے جنسی اختلاط کہا یہی مقصود نہیں ہے یہ ایک سیکنڈری چیز ہے یہ بھی ہو اصل مقصود تم اکڑ تھا کہ باہمی رساکب کی زندگی تو مریض کی زندگی گاڑی کے دو کہ یوں کاروانی انسانیت کو آگے لے جانے کا ایک ایک, ایک پروگرام اس کو میں ان میں رکھو یہی مقصد نہیں اس سے غیر مسافہ کہ جن کی خواہشات کی تسکیل کرتے چلے جائیں بڑی حکمت غائب اور پلپ کا بیان کیا جاتا ہے ساتھ یوروپ میں جا کے بھی ہمارے یہاں کی آپ جدید مترین کہتے ہیں ان کو کائل کاڑ آتے ہیں چار بیویاں کرنے کائل کیسے کاڑاتے ہیں کہتے ہیں بتاؤ تمہارے یہاں ایک نیا بیوی ہوتا ہے تو اس کے بعد جو عماریاں کرتا پھرتا ہے نا کرتا پھرتا ہے تو وہ کاری کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا تو اس سے اس طریقے سے آرام کاری کراتے کریے ایک اور دے دو, دو اس کے باوجود روک جاتا ہے کہ جاتا سوچئے صرف یہ مقصد ہے شاید وہاں جاتا ہے اس مرض کو کہہ کے ایک بیوی کے تجربہ سے تم نے دیکھ لیا نا بات پتہ نہیں آگے اس نے کی نہیں یا یہاں ہی آدھی بات کہی گئی ورنہ اس نے تو یہ پوچھا ہوتا کہ اگر صاحب آر کی کتنی بیویاں ہیں تو یہ کہنے والا جو تھا اس کی ایک بیوی تھی وہ کہتے ہیں نا ایک تو پھر وہ پوشتی کے لیے باقی جو, ہے تو شراب ہیں, جو ہیں تو پھر آپ بھی وہی کچھ کرتے ہیں یہ جوڑے دار کرتے کرتے ضرورت تو یہی ہے اور اگر آپ اس کے باوجود اپنے آپ کو یہ سب رکھ سکتے ہیں تو پھر دوسرے انسان کیوں رکھ سکتے یہ حکمتوں سنسدا بیان ہو رہا ہے چار ساتھی بہت قرآن کہتا غیر متافرین یہ نہیں تو موت نہیں کیا بات کر دیا گیا غیر متاثرین کر دیا گیم ہے کیا بات کر دیا میں نے اسی لیے ان کیا ہوا کہ قرآن پہ پر چلئے تو ایک ایک لفظ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے یعنی تو دنوں مہینوں سالوں گزار دے دیے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ دیکھیں گے کیا کیا کیسا کہنا جاتا ہے قرآن اس سے ایک ایک لفظ کے اندر ایجاز اعجاز تو اس کا ایجاد کے اندر ہے انسان جیسے انتخاب کر کے لایا ہے انتخاب کیا وہ خدا انسان کا ہے صاحب اور وہ بھی مصنف کے جس جی نے یہ آخری کتاب آپ لکھی ہوا کشید و دستخط قلم کشی خدا اس کے بعد وہ اور کتاب ہی نہیں لکھی ہے کیا آب آب؟ <تصح> جسے کہتے ہیں کہ مصنف کی فکر کا نا حصر جو ہوتا ہے اس کی عمر کی آخری اس کے آخری فرق میں میں نثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں خدا کی آخری کتاب اس کے انفاظ تو پوچھیے نہیں کیا چیزیں کیا جاتی محسن ابیرا متاثرین مجھے غائب نہیں ہے اس کی کتاب تو دیکھا حرام تاریخی سے رکتے نہیں ہے ایک جیونے والے انس کے ساتھ کرتے ظاہر مساف ہی ابھی کرتا ہوں میں قرآن میں خود یہ چیز سے ہی ہے کہ ایسی صورت جو ہو سستا پہ نقص سے کام جو قرآن کا حکم ہے ابھی آتا ہے آج جنسی معاملات میں تو اس طرح حالت کا سوال نہیں پیدا کرتا قرآن اس طرح حالت اس میں پیدا نہیں ہو سکتی میں وہاں کروں نہ جہاں ابھی آگاہ تم بہی منا کاتو ہننا اجورا ہوں شریر جیسا نہیں یہ آیت سے ایک ایسی آگئی جس میں اشکال پیدا کیے گئے یا ہے مدو آپ کے ہاں قرآن میں نہیں قرآن میں تو کچھ ایسا نہیں تو یہ آیت ایسی ہو کہ جس میں اشکال پہ جیت گیوں جیت گیا اس قسم کی آ جائیں ہمجتا ہے تم نے ہینا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اس چین فائدہ اٹھانا عمارتوں کے ساتھ تم نے یہ فائدہ اٹھانا ہو تو ان کے اجورا ہونا صحیح رپن جو مہر مقرر کیا ہوا ہے جو مہر ان کو دے گا لفظ جو ہے یہ اسم خاتم مکان نیم کے ایم فائدہ اٹھانا ایک دوسرے کو میاں بیوی منفی تو بہموسی بناؤ میاں بیوی بنتے ہیں ایک دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے اس میں منفت ہوتی ہے اس میں قرآن نے یہ ایک لفظ استعمال کیا اس نہر کی ادائیگی ی لسن جو چیز تم نے طے طے کر لی ہے تم سے وہ واجب ہو گیا ہوا ہے یہاں سے لفظ ہمارے ہاں آتا ہے موٹا جی سیکنڈ نیم کے این اور اس کے ساتھ موٹا آٹو کے لیے موٹا یہ ہمارے ہاں کے دو فرقوں میں ایک بڑی اور امتیازی سی دکھاسل کی ہے شی حضرات کے یہاں متا سنی حضرات اسے جائز فرار نہیں ہے متا کے معنی ہوتے ہیں کسی عورت کے ساتھ جنسی اقتدار مدت کے ترم کے ساتھ ایک وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ ہفتے بھر کے لیے ہو سکتا ہے مہینے بھر کے لیے ہو سکتا ہے یہ طے کرتے اور اس کے ساتھ پیسے طے کر لیے جاتے ہیں میری بیٹیاں اور بہنیں اور معرت میں بات آ جاتی ہے تو ذکر کرنا پڑتا ہے میری مجبوری ہے مخلوط مجبور ہوتا ہے یہ جن کی اختلاط اس طرح سے اور اس کے بعد یعنی اس کے لیے پہلی چیز یہی کافی ہوتی ہے کہ وقت مقرر کر لیا مدت متعین کر لی جائے اور اس کی اجرت مقرر متعین کر لی جائے اس مدت کے بعد پھر طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی یہ عورت اس مرد کی وراثت میں بھی حصہ نہیں پاتی جیسے جیوی حصہ پاتی اگر اس کے ہو جائے اس سے تو اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی اس مرد کے اوپر نہیں ہوتی یا کس باپ کو ہوتی ہے یہ چیزیں ہیں متا کے اندر ان کے ہاں یہ چیز جاری سنیے اگر آپ کسے نازائز کرانے اور یہ بات آپ کے ہاں اگر چودہ سو سال نہیں کہنا چاہتے تو کم میں کم ہزار سال سے تو چلی آتی ہے مٹ نہیں سک یہ جو لفظات اس سے بھی وہ حضرات اسے سمجھ یہ متاثر کا لفظ میں نے اب کیا لوں کہ یہی آپ لفظ کو اوپر غور کریں گے تو نظر آ جائے گا نیند سے اہم مادہ جو ہے آپس میں ان کی یہ باہ چلی آتی تو آپ کہیں گے کہ یہ اتنی لمبی چوڑی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے جب قرآن کتنا کچھ کہتا چلا آ رہا تھا ابھی ابھی اسی آیت میں پہلا لفظ تھا لو سے نینا غیر مساد ہی اس کے ساتھ ہی تو یہ آیت ہے تو اس کے بعد یہ برفے ہزار وقت کی چننی طے ہو پاتی تو ہمارے یہاں قرآن سے نہ بات چلتی ہے نہ قرآن سے بات طے کی جاتی اس کے لیے روایات ہیں حادیث تن کو کہتے تم نے اس کی اجازت ملتی اور آپ حیران ہوں گے کہ شیعہ حضرات اپنے ہاں کی حدیث سے اس کو نہیں دعوت کرتے سنیوں کے یہاں کی حدیث سے کرتے ہیں اور اتنی احادیث ہیں اس کے متعلق آتے ہیں اس کے جواز میں مقام حدیث ایک کتاب شاع کی ہوئی ہے عدالت اللہ اسلام نے اس میں یہ ہے نکا ترن سنیوں کے ہاں کی احادیث جن کو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں ان کے مقابلے خود سنی حضرات ہاں یہ کے یہاں یہ طے نہیں ہے کہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے جائز تھا بعد میں پھر یہ منع کیا گیا کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ نے منع کیا تیرہ سال مکے کے پھر مدینے کی زندگی کی کے اس نے سال کبھی ہی کہتے ہیں کہ نہیں آخری حج کے زمانے میں یہ منع کیا گیا تو ایک روایت بھی یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جا کے یہ منع کیا گیا. اس دوران میں یہ ساری عادیث یہی نہیں کہ زبان زیر نہیں دیتی جگر شک ہو جاتا ہے اگر میں ان میں سے کچھ عدیقیں آپ کے سامنے پیش کروں تو کتنی کتنی مزدور بات اس میں ہیں جن کے متعلق یہ چیز اس میں آئی ہوئی ہے کہ وہ بھی اس کے مصد ہے میں نہیں کہہ سکتا بات آگے پہنچاؤں گی میرے مزدور سبھی کا نمن پرانے قائد سے اگر ان چیزوں کو لیا جائے تو مطالف سامنے آ نہیں سکتے ہیں جب یہ عقیدہ وضا کیا جائے کہ قرآن کی تفصیل صرف روایات, روایات کر سکتی ہیں اور اگر کبھی کوئی حدیث قرآن کے خلاف جائے تو حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے یہ عقیدہ پہلے وضاح کیا گیا تو اس کے بعد جب جایا گیا تو قرآن بازی کہاں رہتا ہے قرآن نے کہا یا مجھے تو یہ چیز اب نبی بنتے ہو منف سوچ کی چیز ہے لہر طے کیا گیا ہے میں نے فنکیت لہر وہ ہے تو ہے مرد اپنی محبت اور حفاظت کے جذبے کے ادھار کے لیے بیوی سے پیش کرتا ہے اسے کہا گیا ہے کہ یہ دینے کی چیز ہے دیا کرو مزاق کی چیز نہیں ہے رواج کی بات نہیں ہے کہ میں بھی سوا لاکھ روپئے لکھا چور دیا پوچھ رہا سولہ لکھ روپیہ پوچھا سارا محلہ ویج دینا کرے پاس برادری جی میں شروع شرعی کی بتی روپیے تو خوش کرے یعنی اڈیا میں سے ناسمی نہیں ادھر مہنگائی دے بھی چار پیسے ہوئے بدا دو بتیر بہی یہ شریف ان سے پوچھو کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تم نے سنکار دے دیا ہو سونے کا ڈھیر دے دیا ہو پھر بھی آپس نہ لاؤ یہ بتیل کہاں تم نے چپی اگر چھوٹا نہیں ہو تو سوال نہ یہ چمکانے میں کہا تو بتیل بہی قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایک ہے مرد اپنی محبت کے اظہار میں اس کو پوش کر رہا ہے اس کو پبلک تو پبن ہوا کرتی پڑا دہائے تم ان ماں پرا جائے تم بہتاد فریدا تو مردہ حکانہ علیمن حکیماں اور یہ بھی چیز ہے تحفہ بھی دیا تم نے محبت کے کے ادھر یا بیوی کے ساتھ آدمی کو سواری ہے اس نے اس کے بعد یہ کہا کہ ہاں سر یہ ٹھیک ہے تمہیں ضرورت ہے آپ لے لیجیے اس میں سے رکھ لیجیے جتنا سا لے لیجیے میں بھی ختم کر رہا ہوں جتنا سا ختم لے لیجئے آپ اس میں کچھ آتا بنا تو رسید بن گئے ایک دوسرے کے تجزیت کی زندگی بن گئی آپ محمد میں کون سی چیز کو مشکل رہے گی یہ تو قانون کی بات ہو ہے قانون میں وہ دوا ہے دار میں نے آدمی کرنا چلتا اور قانون کے بعد جب محبت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے قانون کیا ہوتا ہے سارا دے دوا دے دو محبت کی بات ہے یہاں تک ان اللہ تعالی کا ہمیں اس لیے قانون کی بات ہم نے کر دی حقیمن حکمت لی ہمیں آتی ہے اسمت کی بات یہ ہے کہ قانون کی جکٹ بندی کاسٹ کائرن نہیں ہوتی محبت کی بنا تو بانی پرنا چاہتی ہوں یہ کر دو سورہ کہا کی آئے چوبیس تک ہم آ گئے بیماری سچی سی آیت سے ہم آگے دیں گے کسی سلسلے میں یہ آیات آتی چلی جاتی ہے رب بناؤ نفا دن من جن کا ایک ضروری